اللہ محمد اللہ جہاں ملنا سی دم پیا صلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذي نجعله صيرا من اصحاب الاولين وما بعد فاعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ قُلْ حُسْمَانَ آمنه بالله صلى الله مولانا العظيم وصلى الله رسوله النبي الكريم ینوجو تسلی سلام علیکم يا شہر اس مضافات اتحاد کے اندر جس موجود اتنے کا اس دا حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہدی ہونے کے اسباب اور دلائے حضرت خطا کے اتحادی ہونے پر دلائل اور کسی کلا مشکل خوشا آلی شیرے سدار بھی آلہ آن ہو اور حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ ہو تو مگر مطلب ہے اپنے رکھتے شریعت شریت چلنے کی کوشش کی لیکن اتفاق نہ وہ غلطی ہوگی لہذا نفسانی خواہش مبدا اور سبب نہیں یہ سارے گورٹ گرو کا زیادہ مسئلہ مزہ ہاں اس مسلے امام امام احمد بن حبل دے چوتھے امام اور اختیار فرما اور اس مسئلے کسی ول بھی خطا د چپ اختیار فرماتے د تو مسلباد حضرت کی خطا دن دے دلائل دیا دے دلائل اور جنہوں نے سامنے رکھنے <مدنظر> جی رویت حدیس قرآنِ مجید دی آیت جس نزرت نے مد نظر رکھا ہے اور جو نہ اختیار کیا رستا روح یہ ایسا عجیب موضوع ہے اور عجیب ہے کہ دنیا میں اس کو کبھی کسی نے ممبر پہ ہاتھ نہیں لگا الحمد للہ سنت نہیں کا شریعت روح جس طرح حقیق دوائی دلتا ہی دلتا ہی. اپنے لوگ کوشش کرتا ہے شفا یاب ہوتا اتفاق بندہ مر جائے تو وہ مجرم نہیں بنتا بڑھ کے سباب ملتا اسی طرح حضرت یعنی اس گل موضوع بطور موضوع موضوع حضرت سیدنا <اقرآن> د امیر حضرت سیدنا امیر رضی اللہ تعالیٰ کلے وہ شخص نہیں جنہ نے مولا علی سرکار عجیب پاک علی حضرت امام حسن سلام اللہ لزور داچے شہزادہ علی علی سرکار لیکنفت نہیں کرتے رہ انتہائی جی بول چائے سکا بٹھا انشاءاللہ شا بھی سکا بہن والا موضوع دیکھو موٹی جی گل ہے حضرت ابا جی رہے ہر میدان لیکن ابا جی اس گلد موقف سے اشتہار خلاف بھی رہے ہے باچ چلتا اگر وہ پاک علی سن آخر پاک ہسن کے ہی اور رسولیا قلم کرے اسی طرح حضرت بد بخ ہوا جہلو میدان یہ بزرگوں کے خلاف ویس کے دے گا سلامتی چاہیے وہ گلی ڈنڈا کھیڈے کتنے پاو نے ہے میں پیش اور حرت سلامانسلے کے میرے جی باپ بیٹے ہوئے نے قرآن نے اشارہ فرمایا سا مسئلہ پورے جبانچ اللہ نے بچے قرآن میرے دوستیا معاوی کے لڑنا ضروری جنا چیر وہ نہ لڑنا یہ علی باغ کا ماقع امام ہسن کا لڑنا پتر دا موقف کی حسن نے حضرت نے حضرت حسن سدا کر باپ نے سنا نہیں کی بیٹے نے سلاح کر لیے یہ سنی سی آ مذہب سب دیا یہاں ابے تو بعد یہ سلا کر لی ابے نے سلاح نہیں کیون جہاں کتا لینا بندہ ہوگا یا ادھر پک مارے گا یا ادھر پک مارے گا جہاں سارے تو لگا وا ہوئے خبردار حضرت سرکار چیری چیری ممبر رسول چاہ پانی کا پٹا بنایا گل نہ یہ چاہ پانی دا پھٹا نہیں یہ حق دخت اتارے اور سمجھ آ رہی ہو پھر سمجھو یہ جواب لوگ کو باپ نے وہ حضرت اور بیٹے سمجھتے لڑنا حرام ہے اور ساقے پہ یا چھوڑوں دونوں کو یعنی خطاب نہیں ہو سکتی جنا کوادی خطا نہیں ہو سکتی ایک فرما رہا ہے فرد ہے ایک فرماتا ہے حرام لڑنا حرام ہے حضرت معاویت کر سوال یہ ہے باپ فرضا فرد اور حرام جمع کر سکے تو بول دے وہ کیا درازی کی تھی तेन भी पता इलम् इन तेरू पता लगे हालांकि बयान करा कान खड़े हो जाए अगर जिंदगी خطا اشتہادی آخر گستافی نہیں ہوں لبی پاک نے خطا کرے سواپ پا جائے جہاں درست نتیجے پہنچے وہ دواپ پا جائے بولوی جی، جی، جی. جی جی, جی. حضور زندگی گزاری اشتہار بول سی گل سنائی گئی مشہور ہے اس مجھے حوالے دن اے دے اس حوالہ دے حضرت عبداللہ اپنے پاس بولو بولو لاؤ اللہ حضرت سیدنا جو بھی گا، صحیح نہیں حدیس دیا کتاباں آور. اور اگر کوئی حدیث نہیں, کتاب تو باہر تاریخ کی کتاب ہوئے گی تو سند جب تک صحیح نہیں ہوئے گی یا حسن نہیں ہوئے گی میں بیان نہیں کر اللہ قربان جاو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشورہ بھی دے دے رہے کرتے رہا جی معویا اتو قرآن کی آیت رہے کیا الی میں لکھ دینا دع دیتی اللہ, نو دعا دیتے دو دیتے دو سی اللہ قرآن دی تفسیر سمجھ آئی جی بخاری مسلسل بول دلہ اے روایت سنو یہ مصنف عبد الرزاد کے ساتھ ہے جامع محمر بن راشد بن راشد محدث کی جامع الجام ایک بل کتاب بل کے اندر یہ حدیث صنعت صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ان زهده من قال كنا عند عباس يوما فقال والله لو حدثن لكم بحديث ما هو بصدق ولا عدانه ما هو بصدق فحدث لكم ولا علانيه الفطو وانه لقال في بعد عثمان فقتل ابن ابي لبن ابي طالب ابن ابي طالب استنبه فَأَخْتُفَاهُ فَأُخْفَاهُ فَأَسْوَانِي وَمَا أَرَاهُ يَنْفَرُ وَأَيْمُ اللهِ لَا يُظْهِرَنَّ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ فُتْيَانَ آلِ التَّبَاحَ دَاعَ فَعَلَا فَمَنْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلَ لِوَلِيِّهِ يَوْمَئِذٍ نَّصِيرًا دَارَ التَّقْدِير دَارَ جیے جیے جیے جیے پورا ہے जय सुब्हान तवज्जो है وہ ایم اللہ لا تصیرن فیک قریش و سیرت حضرت سب فرماند نے حضرت ایسی دس دے دے کوئی حرج نہیں ہزے جی دس دہد کوئی حرج نہیں ہندے نہ جدو حضرت شہید مولا مولا علی اے لڑائی مالیاں سوچنی گھر بہ جانا ہے घर बैठे इस तरह बहा देना साहो लड़ाई की लड़ नहीं रहनी आपे आ सारे आदमी اللہ غالب ہو جان گے, اپنے فرمایا، مولا علی دے فرمایا، دے گے، کیوں؟ اللہ خرا فرما اللہ من مظلوم جایا جا مظلوم مارا جاوے اللہ بدلوم وارساں ضرور مدد اللہ اکبر اللہ جو ہے بولو بولو اللہ اللہ نے ومن پندرہ سو بارہ اس نے اندر ہے آپ نے فرمایا اللہ فرمات ہے مان قتل مظلوم مان جیڑا مظلوم ماریا جاوے اللہ اس نے وارثہ دی مدد ضرور کرے حضرت ابن عباس نے فرمایا پکی کا علی حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ظالم شہید ہوئے مظلوم مارے گئے اللہ معیارش نہیں بنتا رشتہ داری ضرور ہے مدد ہونی ہو پت میر جو ہے کہ نہیں یار ادیب صحیح نہ ہوئے ریوایل صحیح ہوئے سنک صحیح ہوئے میں جرما غلط ہوئے نے اس اور مطلب غلط عباس مولا علی بٹھا کے میںکا سی نہ چاچے پہ بارے بالنا موادیا مزلوب شہید ہوئے وَمَنْ وَمَنْ اللہ وعدہ فرمایا ہے بمن قتل مظلومہ سبحان اللہ بمن قتل مظلومہ فقد اللہ اللہ فرمانے اسا مظلوم مر جے جے ضرور مدد کرتے بڑھاؤں گئی قوت وہ بخشا گئی سلطان طاقت کو کہتے ہیں سلطان قوت کو, کو کہتے ہیں سلطان غلبے کو کہتے ہیں سلطان تسلط کو, کو کہتے ہیں سلطت کو کہتے ہیں جی لڑائی ہو گئی جیت گیا آخر وقت آیا حضرت مولا علی فرمانا پیا وہ ویلیو چڈ دو دی خلافت عمارت میں نہ پسند نہ کراتے جناب کو جا سر اڈن گے اس طرح مان دس یہ آخان گے کہ اتنے حضرت عباس نے جو فرمایا قرآن دے Tapach, قاد قادة! قادة! قادة! اللہ نے یہ جی روکتے بھی رہتے رہے عجیب گل ہے ادب کردیا علی دقابلے بھی نہیں آئے جمام ہسنیا میں دو آخ پڑی لڑی زیادہ اس مول بولے امید بن گئی جن حضرت معافی وولن کی کوشش کرتے پہلے حضرت امام حسن حضرت ابن عباس مولا علی بولو اپنے باپ نے خلاف موقف رکھے اپنے پاسو کے خلاف رکھے اور دس مینو جی آتے نے سڑک ریڑھی لال پاسے اب بولو اس کو زیادہ میں وقت کوئی نہیں تمہیں سنا بولو بولو لو میرے حضرتگی دلیل وجہ بیات علی تو انکار کیا مطالبہ کیا پہلو قاتل پھڑو ماند بیعت کرا مولا علی نے فرمایا پہ لو بھت کر بڑے یہ تگڑے ہو جان گے حضرت اسمان ناریا کل سڈیا گے وہاں کے رشتے دار کیتے مار لا پہلو یہ سورا مکو ٹپوں سے بعد کرایا حضرت نہیں کے قتل پھڑ کے کے میدان سب کو پہلا وہی دلیل سی قرآن دی جڑی حضرت اپنے آفاس دے اللہ نہیں یار چلس نہیں کر رہا حل بنا جن حضرت ابن اپاس نے بنایا سن. تاریخی کتاب جنگل ساسل سم حالات کتاب اسی سنند آ رہا ہے سرکار <سؤال> نے طرف حضرت حضرت حضرت مولا علی کے گئے سن آپ بٹھا کے دیتا داریا نو حضرت معاویہ نے دیتا اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا حضرت سر سید جناب جریر بن عبد اللہ بجلی صاحب کی مخاطب کرتے ہیں ان ورو انتا ورو واستتلق را یہ اہل شام وامر باب یہ منادی فقال قد كتب تنویر الاعلان قال ایہ الناس قد علمت انی خلیفۃ الامر المؤمنین الا ابرار خطاب وانی علیہ السلام ملاجو ملک محلا خضایقت قد و انی ولی اوثمان او میں ہی میں ہی وقد قال الله تعالی فی کتابه ومن فضل منو من فضل قال الله حضرت معاویہ نے حضرت, محبیح حضرت. محبیح حضرت, محبیح حضرت جرین صحابی ویچ بیٹھے نے میں فرمایا فرمایا لو اے اے عمر بن خطاب دا ملک شام دا خلیفہ امیر ہوں مینو عمر نے مقرر کیا میں عثمان نے مقرر کیا میں اس مانس ہاں چاچے دا اگو او ہی اگوت پڑی حضرت پہ ابن عباس نے پڑھی کو مزلو فخر جا مظلوم مارا جاوے اللہ فرما ہے وہاں مدد حق پہ کرنی آپ نے آیت اس موقع پڑھی معلوم ہویا حضرت نفس کے نہیں چلے شیتانے آئیے سمجھ کے نہیں میں چاہنا اگر چ مسلمان ذہن کے لیے ایسے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ جب صحابی کا نام آتا ہے تو مسلمان سب زگا جاتا ہے کہ صحابی رسول اور نفسانی ہو جی ہو یہ ہو کیسے سا ہو ہو ہو ہو ہو ہو لیکن کیونکہ <سطور> کتے <کتلوبان> لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں ہاں جی انہوں نے منہ اچ وٹا لینا وہ مڑ ضرورت پڑ گئی جی دی. شام میں رہنے والے صاحب میں تمہیں بلا کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارا کیا مشورہ ہے قتل عثمان اور کون عثمان کے متعلق مجھے اس طرح چلنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں بیت پہلے کرنے نہیں چاہیے یا نہیں یا بعد میں کرنے چاہیے بتاؤ سب نے مشورہ دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں معلوم ہوا کلے معافی گل بھی نہیں سی جماعت صابہ بھی صحابہ سابا دی آزاد کر کے تابعین بنانے جنہ نے جناب اللہ جمعہ اور اور تابی ہو, ہو گئی حضرت دی بھی ہو گئی, گئی. ہو ہو گئی. مواویت ہو ہو دلیل بنایا اللہ کے قرآن نہ مانے نہ منیوں مرشدان کے پیچھے اپ ہی چلیا اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ فخر ہے زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد خدایا اللہ سننا خدایا اللہ سننا انشاءاللہ آئیے سمجھ قرآن قرآن کو اچھا بھی قرآن کی آیت سے کلاس قرآن دی آیت آنا بکواس نہ کر حسن بھی پڑھتے ابن عباس بھی پڑھتے جماعت سی سے پڑھنے آخان سی لیکن یہ بھی نہیں دل سن اس بلا نفس کے پیچھے چلن والے سن آخنا پینا جہ علی قرآن ہے دلیل قرآن دی سامنے رکھی ہے نفس والے نہیں سن لو سونے دلیل دوسری مسرت ماں محمد بینحر حدیث کی کتاب بن محمد حدیث کی کتاب روایت صحیح بالکل صحیح مسرت کے سب بحث نے اس کو صحیح کہا کیا روایت ہے معاویہ بن نبی سفیان سمعت معاویہ مواویہ نبی سفیان على هذا المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا من سمی تم آ جن فقال مہنشیا پکالم موب مالک انہو آهل آم شا... آم خطبہ دتا سا جسل حضرت معاویہ دی سلاح ہو گئی سی نا حضرت امام حسن اس لئے خطبہ دیتا سا آپ کا خطبہ بڑا مشہور ہے توجہ اس خطبے دے اندر حضرت آپ نے حدیث, حدیث, حضرت بخاری حضرت بخاری حدیث فرمایا میں رسول اکرم کو سنیا لا الحق فرمایا ایک, جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا مخالفت کرنا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا حقا کہ اللہ دا حکم آ جائے گا مت متعلق وہ جو بھی ہو ہونگے مالک بن یخامر مالک بن یخامر سک یخام مخدرم ہے زمانہ جاہلیت بھی پایا زمانہ اسلام بھی پایا تابری ہے جلیل قدر صحابی نہیں بن سکے حضرت محال بن جبل صحابی کے قریبی ساتھی ہیں یہ کھڑے ہو گئے ملک شام جس نے خطبہ دکھتا حضرت نے حضور نے فرمایا میں حضرت محاذ بن جب تو فرمایا حضور نے آخر فرمایا سی سند نہ مجرم کتاب کمزور احمد بن اللہ hai <laughs> <laughs> hai <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تو میرا سی ادن دیا بول <سؤال> اللہ معل بن جبل صحابی نے حدیث مشہور تھے, مشکے مشکے. مشکے. موجود کی پر فرانا. حضرت معاویہ نے فرمایا, فرمایا، میں حضرت مالک دے، فرمایا دینا جبل اللہ <تصفح> حق رہی جماعت آخر شام حضرت نے حضرت معاویہ نے انہوں اٹھایا فرمایا جھایا یہ رہا ہے مالک بن یخام کی کہتے ہیں جیسے نے حضور نے فرمایا وہ شام والے ہو تے حضرت اپنے دو تے دلیل نہیں بن سکتی کہ میں صحیح راہنا وا پیا بولو بولو بولو دو حدیث आ, ایک حدیث ایک حدیث آ ایک آج آج دو دلیل ہو گیا دو دلی ہوں دوسری حدیث تیسری دلیل بہت ظالم بڑھ گیا مولوی ظالم بن گئے بیٹے نے باپ کی مخالفت ہے بیٹے نے <Socialgli> مطلب خوشامدی ہے آتا تھا نال کھلو کے لمبا پرا کے چھکر مارے گا لڑکے اگلی حضرت معاویہ اتیا گروا حدیث کہڑی سن جنہ کے تحت اپنے قائم رہے محمد اس پیرا بھی نے جوبا ان جوبائر ابن فائر الخالق نع معسكرين مع ابو عبيده بعد قتل الاثمان فقام قامكم مره البهذيم فقال لولا شيئ سمعته من رسول الله صلى الله وسلم ما كنت هذا المقام فلما سمعت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسنا اسا وقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان مرجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجن فطرة من قدمه هذا هذا يومئذ وما انتبعوه على الهدى فقال فقام ابن حلال الاثب من عند المنبر فقال انك لصاحب هذا ح حضرت علیہ وسلم اگر میں حضرت اسمانے لنگے اسی حضور کی کچہری بیٹھے اسمانے گلی گزرے خلاف ہرور نے فرمایا یعنی اس مانے بنی اسارا تھا فرمایا جا رہا ہے یہ بھی ہدایت ہوے گا سنگت بھی ہدایت ہوے گی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دی فرمایا اس بندے دور پیدا گا لیکن اے بھی حق تے یہ حق حوالہ دی حدیث ملک شام دے حوالے نار بہت بڑی مشہور ہے حضور دی بارگاہ ارد کی ہلور بیٹھے سن فرمایا ہر پاس فتنے اللہ جناب میرے حضور نے فرمایا رہنا کریں گا میں رسول اللہ جتے اللہ ما اللہ اللہ اللہ جو اللہ رسول پسند گے میں, فر میں فرمایا, تو کیتی حضور نے فرمایا ملک شام ترمی؟, ترمی عبداللہ بن حوالہ ازدی اچھے وہ سب تس جس لئے حدیث انہا سنائی انہا فرمایا جا بین مرہا اس مجلے سے انہوں ہے تھے جب انہوں نے حدیث فرمائی تھی وہ فرمایا میں ہمیں اچھے تھا اسے میں سے لیچے لیکن میں سب کیتی رکھے میں کلا بولیا بہتا ہی کچھ تشدیق کرنے کے دی وہ شکریہ رسول ناول بیل پہ آئے میں ساتھی نک پہ فرمایا سیم جی ہمیش رسول لوگوں کو اس میں سونی سونی سونی فرمان سنگت ہودرت ماویہ یہاں سنگت والے ہالے بھی دلیل انہوں کمزور ہے بغیر دلیلو گل کر رہے <سحون> سب حدیث روایت اور جی اور سنو میں صرف اور صرف او صحابہ دے نام جہے اس لیے حضرت پاس کے پاس اللہ ہوا بھی حضرت عامر بن آس اللہ دوسرا دے پتر حضرت عبد اللہ بن حبر بن آس جنہ بسر فتح ہی بولنا اللہ اللہ کتنے سے ہو گئے بھائی پہلے بولتے نہیں لو جی چوتھے حضرت نعمان بن بشیر انساری حضرت پانچویں حبیب بن مسلمہ بن مالک ساتویں حضرت ابو یسار سبع جو, جو حضرت امبار بن یاسر کو قتل کرنے والے تھے اسی کے یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے یہ جس مکے نے دوسری نال جس کہتے ہیں یہ اس اس وقت میں اور جسل خسوسا ہلکا ہو جاوے وہ مڑ نہیں ویکتا آپ بولو مرو رو ستوے حضرت عامر بن ہزم بن زید بن لوزان انصاری یہ سفین میں شریک ہیں اور ان سے پہلے تقریباً تقریباً حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ ملنے والے رہنے والے وہ تقریباً پچیس سال ہیں اچھا معلوم ہوا مسلا محدی قسم کا جس طرح کسی کے پاس دلائل تھے اس طرح عمل کیا نفسانی وہ ہے نہ آ گئی جی سمجھو لو جی ہن سنتے جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن जरत अब्दुल्ला गार जाने गार गार गार। है अल्लाह जिंदाबाद बोलो सोने ابو ابوشاری جن کا نام عبداللہ ہے عبداللہ بن قیس ابو موسا اشعری ہمیشہ الگ دوسروں ابو موسا اشعری کس درجے کے ساتھ توجہ ہے اگلا نمبر ابو مسعود بدری بن بدری بن بین ساری یہ بی بھی الگ رہے شاعد بن ابھی یہ بھی الگ رہے اسامہ بن زید <سید> جنا حضور میں اپنا بیٹا بنایا ہونا کیا شب بن شب. شب بن شب. علماء. تاریخ انہاں واسطے شب بن شب. جی ہسن حسین موربیا کتا ہو حضرت یہ بھی وکرے رہے نہ حضرت باوی والے پاسے گھنٹ نے نے شامل مشہور سابی جن کا نام سعد بن مالک ہے یہ بھی انساری ہے توجہ ہے بولو اگلا صاحب من تھے وہ جناب حضرت سے فلاں سمجھوئے اور میں سمجھو پوچھنا تین پوچھ وہ میں سنی آلی علی, علی سنی جماعت بنائی سی وہ سنی جماعت یا سمجھ جانے تو سب کے جانباں میں پوچھنا ابو ایوب اور ساری جنہیں سب کو پہلہ رسول اللہ دید پانی کی تھی ہے مدینے دے اندر ہے اونٹ نے رسول اللہ دی جنہیں گھارے جللہ نے حکم لہا جا پہتھی تھی اور میں نے ایک آزار ماں علیہ دی سمیت مہادہ میں انہیں روی سمیت سمجھ لائے نہیں نہیں نہیں راکھا آنا اسے دینی کی تھی میں پچھنا مائشہ بھی ابو سہید فدری بھی ساتھ میرا بیوکاس بھی ایک امام صاحبہ وہ حجور کا پیٹا وہ بولیا پیٹا ہسامہ حضر حسین رسول دی کوئی دیکھے گا لہرہ انہا لانتی آدھے لیکن کو سننی ملی جی لنگر, لنگر ملے تا پہ تبھی دس میرے جب دے مٹی ویتی ہے نا سرا اڈا محروی سبلی بن نہیں نہیں بیاجیدان ٹھیکیل حرام کوئر نہ تھی نہ پتا نہ مار سبر نہ پتا یہودی نال یاری ہے لا ایزت بیراتی پر دو شکور کوئی فرکتا ہے یہودی آتا جنباری ہو آج صحابہ رواندہ سمنی نہیں ہے اینو آگر یا بوٹھی میں مصرابی داؤ مستیسی تقریر نارا رشانا کلاس لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکا ہے لڑکا ہے تب تک سورج جان رہے گا شاید شاید شاید شاید توجہ ہے. اگلا سال حضرت سواد کے ساتھ احبان بن سیفی ساری ابو مسلم اگلا محمد بن محبت مسلم میرا دا کام تمام کرے کاب غازی رسول اللہ سی یہودی محمد بن مسلمان صاحب انساری اٹھے آپ نے ریاضی کوئی شمار جو سور نبی کے مطل سمائی وہ تن گئی ہے ریماندار مخلوقہ پن آ کے شعور سے کھاؤ کر کےستفا کے خلاف دیکھ دیا گلا پلائل دی لوڑ سی یہ آپ موسا بھال لینا خلیفا ہوا لعنت نے کروڑا بار سجدے کرتے نے اوندے نے یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے ہے معصوم مان تیرے مول شاہ دا مرید یہ غلطی نہیں کردا محمد کریم دا مرید سراپے غلط ہو گیا آ شرم کر آڑ کیا آڑ کیا کوئی نہیں پچھڑنا شرم واہ واہ واہ توڑے میری اچھا تبجو نہ کریے تو جب کسی وہ کہتا سارا جاگ جان دیا جا چھپیا وہ بیال کر چھیاں ابو ہر اگلا سال عبد الرحمان بن سک ابو ہر یہ بغیر جانب تار رہے یہ بول دے ہو اگلا ساب چوہ نمبر صاحب آ گیا چودہ سلمہ بن آمر سلاما حضرت ملفوا پہلوان اگلا حضرت معکل بن یسار موزمی پسری صاحبی حضرت برا بن عازم صاحبی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن سعد بن نبی صرح مصر کے عمیر رہے حضرت ولید بن عقبہ بن نبی معید عموی صاحبی حضرت عمران بن حسین صحابی حضرت ابو بکرہ بن بکرا صحابی یہ وہ صحابی ہیں جب سنا ہوئی تھی حضرت حسن صاحب حضرت سے تو یہی صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے حدیث بیان کی تھی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں ان, کے ان کی وجہ سے میرے بیٹے کی وجہ سے کرا دے گا یہ حدیث انہیں کو اللہ اکبر ]huh <e اور سنو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں بھی عالم تھے اور اسلام میں بھی عالم تھے دو دنوں پر ایمان رکھنے والے دو دنوں کے عالم تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام سلام سلام سلام سلام جی یہودیوں کے مسلمان ہوئے تھے ادھر بھی دو دینوں پر ایمان رکھنے والے تھے اور آخر میں حضرت زید بن بہت انصاری کون ہے جنہوں نے حضرت عثمان کے دور میں قرآن جمع کیا تھا حضرت کے اکبر کے دور میں قرآن جمع کیا تھا حضرت کے اکبر کے دور میں قرآن جمع کیا تھا غیر نے قرآن لکھا ہے یہ سنی نہیں سی قرآن لکھن والا قرآن کیا لوخران چڑ کے پیش کرے دیر سو یہ ساپ ہے رام نی جانبدار مقصد بیان کرنا دے خلاف بھی سمجھی کتاب کان لگانا ہے کان فرمایا نال سنگی سنگی لائیے yaar don't raat बोलेगा हमारे बच्चे दीवान सनाती वाले राम मोतिया चोरी सुतारी है اے مہمان تو اپ ملتا ہے نا جی رنگت دکھیں पावे छोड़ निकले دل سے